جائے تو جو میں سمجھا ہوں شاید ہمیں مدینہ شریف کے رہنے والوں کی فضیلت کے بارے میں کچھ ہے کہا ہے کیا یہی آپ کا سوال ہے جی شکریہ تو میرے بھائی آکا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مدینہ میں مدینہ شریف جو ہے اس کی مٹی بھی شفا ہے اور آکا کریم صلیم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان جو ہے وہ مدینے کی طرف یوں لوٹے گا جیسے سانپ اپنی بیل کی طرف لوٹتا ہے اور آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے کہ جو یعنی کر سکتا ہے اگر تو اس کو چاہیے کہ مدینہ میں مرے چونکہ مدینہ مکہ میں مرنے والوں کی میں شفاعت کروں گا عقیدہ صحیح ہو یہ نہیں کہ منافق بھی وہاں مرے ہیں عبداللہ بن ابئی وغیرہ بھی عقیدہ صحیح ہو مومن ہو تو اس کی شفاعت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے اور پھر ادیشی میں آتا ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے السلم ان اب المن تن کا انہیں وہ پہلا شخص ہوں گا جس کے لیے زمین پھٹے گی اور میں اس سے نکلوں گا اور میرے ساتھ ایک طرف ابو بکر ایک طرف عمر ہوں گے اس کے بعد اہل بکی جو ہیں وہ سارے کے سارے آئیں گے اس کے بعد پھر ہم انتظار کریں گے اور مکے والے جو جنت المال میں دفن ہیں وہ سارے آئیں گے تو کہا میں نے سب کو لے کر پھر میں حشر میں جاؤں گا تو اب آپ ذرا تصور کیجئے کہ قیامت کا دن ہو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنگت ہو آقا کریم ساتھ ہوں تو جہاں وہ یعنی زمین تانبے کی طرح تپ رہی ہوگی سورج جو ہے وہ سر پہ ہوگا لوگ اپنے اپنے پسینے میں ڈوبے ہوں گے پریشانی ہوگی لیکن جن کے ہاتھ آقا کے بامن کے ساتھ وہ بستہ ہوں گے ان کی کیسی خوش قسمتی ہوگی تو اس لیے آکا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مدینہ شریف کے بے شمار فضیر جو ہیں وہ بیان کیے ہیں پوری دنیا پر مکہ شریف کے بعد بعض کے نزدیک مدینہ شیف افضل ہے اور بعض کے نزدیک مکہ شریف سے بھی مدینہ شریف افضل ہے امام مالک کا یہی مسلک ہے اور سینہ صدیق فروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی یہی مسلک ہے اور اس میں تو شکست کی اس میں پوری امت کا یہ مسلق ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روزہ مقدسہ اور قبر ارشع سے بھی افضل ہے وہ کتنے خوش قسمت لوگ ہوں گے جو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روزے کا روز دیدار کرتے ہیں روز وہاں سے گزرتے ہیں سلاط و صحان تو ہمارا یہاں سے بھی آپ سونتے ہیں لیکن یہ قدرتی امر ہوتا ہے نا یہاں ہم نماز کی نیت باندھتے ہیں تو منہ طرف کالے سے لیکن جب کعبہ سامنے ہوتا ہے تو اور ہی لذت ہوتی ہے تو اس طریقے سے یہاں سے بھی سلاط و پڑھتے ہیں لیکن ادھر سے تو کمی نہیں ہے ہماری طرف سے کمی لیکن جب جا ہم وہاں جاتے ہیں تو کم از کم ایک اچیدہ تصور بن جاتا ہے کہ آپ تو سن رہے ہیں نا. تو پھر تو اور ہی لزت ہوتی ہے تو مسجد نبی شی کی بہاریں مسجد نبی شی میں ایک نماز آپ کو پتا ہے دس لاکھ نماز کے برابر ہے یعنی لوگ تو کہتے ہیں پچاس ہزار کے برابر تو اصل میں دس لاکھ کے برابر ہے حضرت سین زیاد بن ارکم عرق اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ حضرت ارکم رضی اللہ تعالیٰ نے وہ شادیاں جن کے گھر میں آکا کریم سب دار ارکم میں رہا کرتے تھے وہیں سے اصل تبلیغ شروع ہوئی تھی تو انہوں نے سمان صبر باندھا تھا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھے کہاں کا رادہ ہے تو عرض کی رسول اللہ مسجد اچھا جا رہا ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہاں کیا کرو گے تجارت کے لیے جا رہے ہو ارفین میں, میں نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں تو آکا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہاں نماز پڑھو میری مسجد میں بیت یہاں کی ایک نماز بیت المقدس کی دس ہزار نماز سے بہتر ہے اور دوسری ڈیشی دیکھیے تو ایک ادیشی کے مطابق مسجد اقسا کی ایک نماز دوسری مذہب کی پچاس ہزار نماز کے برابر ہے اور ایک حدیث کے مطابق دس ہزار نماز کے برابر ہے اگر دس ہزار نماز کے برابر مسجد اقسہ کی ایک نماز اور مسجد نبی کی ایک نماز مسجد اکسی دس ہزار نماز کے مطابق تو ذرا صاحب لگائیے تو دس لاکھ نماز بنتی ہے اور اگر پچاس ہزار والی آپ حدیث کو مد نظر رکھیں تو پھر ذرا صاحب لگائیں تو پھر کتنا اللہ اکبر یعنی کتنے لاکھ نماز جو ہے وہ بن جائے گی مسجد نویشی کی ایک نماز آبا شریف آج لوگ کہتے ہیں نا وہ جی شریف میں ایک نماز لاکھ کے برابر ہے اور مدیری میں پچاس ہزار تو شریف میں زیادہ تر رہنا چاہیے اور وہاں اعتکار بیٹھنا چاہیے تو بھائی مسئلہ یہ ہے کہ یہ ایک حدیث ہے صرف وہاں کی پچاس ہزار جو میں نے عرف کی یہ سندن صحیح حدیث ہے امام صحاوی نے مشکل الاسار میں اس کو نقل کیا ہے اور ابن امام ابو یعلا نے اپنی مصرت میں اس کو نقل کیا ہے اور البانی جو غیر مقلدوں کا بہت بڑا مدعس ہے وہ لکھتا ہے اس کی صنعت سی ہے تو یہ صحیح حدیث سے دس لاکھ نماز کا وہ حساب تو میں تو ویسے کہتا ہوں کہ یہ سوابوں کا ساب لانا ایک تاجرانہ ذہن ہے بس ہمارے آکا ہیں وہاں آکا کا شہر ہے بس بات ختم ہوئی نماز کا سواب ملتا ہے ایک کا ہے دس لاکھ کا ملتا ہے دس کروڑ کا ملتا ہے جتنے کا بھی ملتا ہے ہمیں ان چیز سے غرض نہیں جیسا میں نے کل ارچ کیا نا قدرت علیہ السلام نے کی باریکہلا اتنا بڑا یہ جو ہے مزان یہ کون بڑھے گا تو اللہ نے کہا میں راضی ہو جاؤں تو ایک کھجور سے بانٹ دیتا جب محبوب راضی ہو جائیں تو سب ٹھیک ہو جائے گا معاملہ لہذا مدینہ شیخ کی سویلت و سبحان اللہ مدینہ جو ہے وہ ساری آ یعنی آ دنیا کے شہروں کو پسند ہے تمام انبیاء کو پسند ہے ایک روایت میں نے پڑھی سیدنا میرا خیال ہے یہ امام سیوٹی نے ریاض العنیقا میں اس حد کو درج کیا کہ سیدنا نہ دعود السلام سلمان سلیمان علیہ السلام کہ ہیں چونکہ آپ کا تس ہوا میں اڑا کرتا تھا تو ایک جگہ آئی کہ نیچے وہ تخت جو تھا وہ سرک گیا اب زمین پر آ گئے چلنے لگے تو رب نے کہا کہ اپنی نالینڈ بھی اتار دو جھوٹے اتار دو تو اس کی بار تعلیٰ پہلے تر گیا اب کہ جھوٹے بھی تھا تو کہا سلیمان تجھے پتہ نہیں یہ وہ شہر آ رہا جہاں میرا محبوب ہجرت کر کے آئے گا یہ مدینہ آ رہا تو میرے بھائی مدینے کی تو سبحان اللہ مدینہ تو مدینہ ہے بس اس کی فیلت میں کیا بیان کروں بس اتنا ہی کہہ دینا کہ مدینہ تو مدینہ ہے ہمارے راز بھائی ہمیں نہ سنایا کرتے ہیں کہ راتیں بھی مدینے کی اور باتیں بھی مدینہ جینے میں جینا ہے کیا بات ہے جینے تو سبحان اللہ جہاں میرے آکا رہے جہاں میرے آکا چلے وہ سر مدینہ ہی ہے نا تو بھائی